اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور ظلم لوگوں کو اللہ راناؤ دیتا